رحمن الرحمہ الحمد اللہ علیہ باقی تمام سامع برادر خارنفی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ انداز کتاب دعوہ شریف میں سے درخت نمبر ایک سو چار اور اوراد خمسہ کا درد نمبر اکتیس ہے اور ہمارا سلسلہ موضوع جو ہے عورادہ میں سے جو ہر نماز کے بعد مخصوص نمازوں کے جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں دعا اولاد خمسہ اور دعا تو شفا کے پیچھے پڑی جانے والی ان میں سے اولاد اچھا اثر کے وقت جو دعا پڑی جاتی تھی وہ موبائل دعا جو ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیا اس کی مختصر ترجمہ اور تو جی کہ اللہ ہمارن الحق حق و, و اے اللہ علامی حق اس کے حقیقی چہرے میں دیکھا دے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیع فرمائے باطلہ باطلہ اور نلواطلا اور اللہ باطل کو ہمیں اس کو باطل ہی کے سرب ہمیں دیکھا کہ باطل کو ہم حق نہ سمجھیں جوخیمیں آ کے جہالت کی وجہ سے تعصبات کی وجہ سے اور ورژ و نشتنابہ اور باطل سے ہمیں دور باغنے کی توفیع طہ فرما اور باطل سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی دور رہنے کی توفیعۃ فرما اللہ اللہ عرن اللہ شاہ اے اللہ ہمیں تمام اشیاء کو اس طرح دکھا دے ہر شے کو ہر چیز کو ہر حقیقت کو ہمیں اس طرح دکھا دے جس طرح وہ ہے ارن اشیا ہر شے کو دکھا دے ہر شے کی ہمیں معرفت کرا دے ہر شے کے ادراک کے ہمیں قوت دے دے جس طرح وہ ہے یعنی باطل کو اس کی باطل کے چہرے میں جس طرح باطل قبی ہے وہ ہمارے دل و تمام اس کو قبی اور اس کی بدسرتی کو ہمیں دیکھا دے حق کی خسرتی اور حسن و جمال کو ہمیں دیکھا دے اور ہم حق پر چلنے تکیں اور کائنات کے ہر شے کا ہمیں علم دے اس ہر شے کی حقیقت کو جاننے کے ہمیں توفیقیں دے جس طرح ہر شے ہر شے کو اس کی فصل حقیقی ہمیں جاننے کی توفیقے دے ہر شے کی فصل کے انتقال تاکہ ہم ہر شے کی حقیقت کو جان لیں برحمت کرمر ارام کرنے والوں میں سب سے زیادہ آرام کرنے والے ہیں تیرے رحمت کا واسطہ یہ مبارک دعا تھا جو ہم نے پڑھ لیا اس دعا کے ذل میں ایک بحث آتا ہے عالمی فلسفی اور عرفانی کتابوں میں اس موضوع بادشاہ آیا کائنات کے ہر شے کی حقیقت جاننا انسان کے لیے ممکن ہے یا نہیں اس کے بولتے ہیں ہر شے کی فصل حقیقی کو جاننا جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں اس کو جاننا ممکن ہے یا نہیں ہاں تو مثلا جو ہے ب گائے میں وہ کون سی خصوصیت جس کی وجہ سے گائے بین سے الگ ہو گئی بیل بکریوں میں اس کی حقیقت میں کون سی وہ خصوصیت ہے جس سے بیل جو بکری سے الگ ہوا بکری بیل سے الگ ہو گیا اس طرح جو ہے تمام موضوعات ایک دوسرے سے جو امتیاز پیدا کر لیتے ہیں اس کے دوسرے کے اندر وہ کون سی حقیقت ہے جس سے یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گیا اس کے بٹیں ہر شے کے فصل ہاں جی تو وہ فصل حقیقی کیا چیز ہے کیا یہ جان سکتے ہیں نہیں جان سکتے ہیں بہت سے جو ہے غیر مسلم قوموں نے کہا کہ اس ہر شے کے حقیقت کا جاننا ناممکن ہے لیکن اسلام کا دعوی یہ ہے کہ ہر شے کی حقیقت کا جاننا ممکن ہے اور اس کی ایک اہم ترین دلیل اس کے لیے علماء فلسفہ فل میں جو پیش کیا یہی ہمارے اولاد عشریہ کا یہی پیر کا کہ اللہ معران اللہ شاہ کا ماہیہ اس کو فلسفہ صلاح اس کو ماہیت کہتے ہیں اے اللہ حرشے کی ماہیت کا اور حقیقت کا ہمیں علم دے پیارے نبی نے دعا کیا تو پیارے نبی جو ہے یقیناً ممکن چیزوں کے بارے میں دعا فرماتا ہے ناممکن چیزوں کے بارے میں آپ یقیناً دعا نہیں فرمائے گا تو یقیناً نہ ہی آپ کے دعا جو ہے یہ عقلاً ناممکن رس اللہ ایک محال چیز کے بارے میں دعا کریں اب یقیناً ہونے والی ممکنات کے بارے میں آپ دعا کریں گے ہنجی اور ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارے ایمان اللہ آپ کسی دعا کو رات نہیں فرمائے گا یقیناً جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگا لہذا اس مد میں سے اگر اس پوری کائنات میں سے کوئی اور اگر ہر شے کے حقیقات کو نہ جانے آپ تو کم از کم جانتے ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ ہے امبیائی لاہی بیت الود اولیاہی جو علم ربانی ہر ایک اپنے اپنے مقام و منزلت اللہ سے قرب کے لحاظ سے ہر شے کی حقیقت کو کم و بیش جانتے ہیں اور اللہ کا پیارے نبی تو ہر شے کی حقیقت کو جانتے ہیں چنانچہ اس بات کی تائید قرآن باقی قرآس اس میں اللّہ ہیں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے و علم کم اے تکنط امروی ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھایا جو آپ نہیں جانتے تو اس سے بھارت کی عادت روشنی میں رسول اللہ کو ہر شے کا علم ہے اور ہر شے کی حقیقت سے آپ آگاہ ہیں لہٰذا اسلام کی نقطہ نظر سے ہر شے کی حقیقت کا جاننا ممکن ہے آگے جو ہیں یہی ہماری دوال اللہ مرن الحق کا حق و ضون اتباع اور حق و باطل کے بارے میں قرآن پاک سے کچھ آیات میں لوگوں کو ترجمہ کروں کہ ان کی روشنی میں حق اور باطل کے اللہ من کیا پہچان کروا رہے ہیں تو کون سی چیزیں حق ہیں حق و باطل قرآن فرماتا ہے اللہ برحق الرب ہے ذات ہے ہاں جی سر عالمِ بتیس فرماتی ہیں ہزارکم اللہ رب الحق یہ تمہارا پروردگار ہے جو برحق الرب ہے تمہارا حماز آباد الحق للزلال پس اللہ کے حق کے علاوہ جو چیزیں حق کے مقابلے میں جو چیز آتے وہ کچھ نہیں سوائے گمراہی اور ضلالت کے فن نعتس رکھوں لہٰذا لوگوں تم حق کو چھوڑ کر کہاں پھرتے پھر رہے ہو تو اللہ برحق عرب ہے لہٰذا ہاں جی اللہ بر رب ہے قرآن کی شاید نے بیان فرمایا اس طرح جو ہے عالم سر یونس عید نمبر میں فرماتے ہیں اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے حق رہن فرمانے والا اللہ ہی ہے کل میر حبیب آپ کے ہیں جو اللہ دل اللہ ہی جو ہے حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں آیت آیت جو ہے سورج آیت نمبر ترپن میں اللہ لوگ اللہ کے برحق ہونے کے بارے میں میر حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ اپنے برحق ہونے کو ثابت کرتے اس میں وہی استمبی اون کا یہ حبیب آپ سے پوچھتے ہیں خبر پوچھتے ہیں احکم ہوا کیا اللہ بر حق ذات ہے کل آ کے جو ای و رب بھی ہاں ہاں بالکل میرے رب کی قسم ان نہ الحق بے شروع اللہ برحق ذات ہے عمان تم بھی معجزن اور تم ہرگز اللہ کو عجیب نہیں کر سکتے تو اللہ جو ہے برحق ذات ہے اللہ برحق ہدایت فرمانے والا ہے اللہ برحق جو ہے رب ہے تمہارا مالک ہے اس کے علاوہ قرآن پاک جو ہے پر قرآن حق برحق کتاب ہے ہاں جی اور حق کی چیزوں میں سے کیا قرآن پاک برحق کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمایا یہ بھی سراعین سائدمر ایک سعد ہے کل یا سے میرا بھی باقی دے لوگوں کا جاقم الحق میرا بکم بے شک حق, من حق آ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکے یہاں حق سے مراد پاک ہے یہ آیت نمبر ایک میں ولزی انجلائے لیکن میں رب الحق ایم حبیب جو لوگوں جو چیز تم ایمر حبیب جو چیز آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے یعنی قرآن پاک بر حق کتاب ہے اس طرح سرح طبہ نمبر تینتیس میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کا جو دین ہے وہ دین برحق دین آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سم جو ہے محمد رسول رسول برحق ہیں اور آپ کا دین بھی برحق ہے یا فرماتے ہو جی الصلیٰ رسول بالخدا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تو <تصفح> یہاں یقیناً ہدایت اللہ تب جہداد وی حق پر ہے برہیں تو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق اور برحق دین کے ساتھ بھیجا ہے تو اسلام دین برحق ہے جو بھی دین اس کے مقابلے میں آتا ہے دوسرے تمام ادین اسلام کے مقابلے میں باطل ہے لیظیر والدین کلی لوتا کے اسلام کو باقی تمام ادیان پر غلب آباش اس لیے اسلام آنے کے بعد باقی ادھیان کو اللہ نے منسوخ فرمایا جسے تمام ادیان کو بھی پابند کیا وہ اسلام کو پیروکار بنے اس لیے وہیب تک غیر دینن دینا یقبل من جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کیا اللہ سے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا اس اللہ کے پیارے رسول کے بارے میں سلح بغراج میں ایک سو فرماتے ہیں ان نارس اللہ کا بالحق بشیر و نظیرہ اے میر حوی ہم بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور بالحق آپ بشیر و نظیر ہے یعنی اس بات میں کوئی شخص بننے کے آپ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو ڈرانے والا اور خوش رسلی اللہ برحق رسول تو رسول رسول برحق ہے ہاں جی حق اور باطل ایک اور انعقاد کہ حق و باطل کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کا ضد ہے تو علم طال حق بس حق ثابت ہو گیا واقع ہو گیا وبا طلّہ کاملوم اور باطل ہو گیا وہ تمام چیز جو انہوں وہ انجام دیتے تھے یا تو مساح اور جادوگروں کے واقعے کے بارے میں ہے حق مساح کے حقانیت ثابت ہو گیا اور جادوگروں کی جادو باطل ہو گیا مساق کے نے ان سب کو کھا اور ان سب کو نابود کر دیا اس طرح اللہ فرماتے فماد آباد الحق اللہ جلال حق کے حق کو چھوڑ کر اگر چلا جائیں تو حق کے مقابلے میں سوائی گمراہ کے اور خوش بھی نہیں ہے فنہ تو پاسے لوگ پسند لوگوں تم لوگ کانوں پھرتے جا رہو سرسۂ نمبر بتیس ہے اور حق جب آتے ہیں تو باطل چلی جاتی کیونکہ یہ دونوں جمع نہیں ہونے والے حق اور باطل دو متضاد چیزیں ہیں ایک دوسرے کا ضد ہے ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے یہ سرحِ اسراء عدمرکاسی ہیں کل جال حق وضحق الباطل کے جب حق حق آ چکی ہے لہذا باطل چلا جائے گا ان الباطل کا نظق اور باطل نے نابود ہونا ہی ہونا ہے لہذا زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا دل و جان سے کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں حق دکھائیں اور حق پر عمل کرنے توفیق دیں حق کے ادراک کی توفیق دے دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں باطل کو ہم صحیح ادراک کی توفیق دیں کون چیز باطل اور اسے دور بھاگنے کی توفیق دے دیں کیونکہ یہ سب سے بڑی گمراہی کہ انسان حق کو باطل سمجھیں اور باطل کو حق سمجھیں ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے ہیں ہاں کبھی بھی یہ لوگ راستے میں نہیں آ سکتے ہیں. اس لیے حق اور باطل کی پہچان انتہائی ضروری ہے ورنہ انسان زندگی بھر ایک راستے پر چلتا رہے اور وہ باطل اور پھر وہ کتنا بدباک ہوگا اور وہ بندہ کتنا ناخ نصیب ہو جو ہمیشہ حق پر قائم رہے اور قیامت میں وزن حق ہوئے قیامت میں ولو صرف حق ہوئے قرآن فرماتے ولوزن یوم الحق سر عرف الزن صرف کل قیامت میں حق ہے میدان ترازم میں وزن جو صرف حق ہوگا کام باطل کے معنی کیا ہیچ پوچھ کچھ بھی نہیں ہے بے وزن چیز کو باطل ہوتے ہیں لہذا باطل کو کوئی وزن ہی نہیں لہٰذا میں عمل میں باطل ڈال کے اس کو وزن تھوڑا آئے گا حق ڈالیں گے تو وزن ہوگا حق وہ چیز جو واقعے میں ہے ثابت ہے باطل وہ چیز ہے واقعی میں کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سوچتے ہیں نا اس کے بالکل برخلاف ہے اس کو باطل ہوتا ہے زینگر میں اس لیے اللہ فرماتے ہیں وزن صرف حق کو ہے ہمن شکل موازن فلاہ کے حمل محلوم پر جن کے نامِ عمل کا بار پلہ باری ہو گیا وہی لوک کامیاب ہو جائیں گے ہاں جی اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو ملانے سے بھی من فرماتے ہیں باطل کو حق کے لباس پہنا کر پیش کرنے اور حق کو چھپانے کے سختی سے منا منع ہے اللہ تصمہ بالباطم الحق کتاب سے مخاطب ہے سارے علما سے کہ یہ لوگوں کہ تم حق کو نہ پہنا ہو باطل کے لباس اَ تک تم انحق اور تم حق کو چھپاتے ہو تم تالمن کے تم جانتے ہو سلیح بقرائے نمبر بیالیس اس طرح اہل کتاب کی یہ روش عام تھی اسلم فر فرماتے ہیں یا اہلکتاب المطالب سن الحق بلباطلِ یہ کتاب کیوں تم حق و باطل کے لباس پہناتے اور حق و چھپاتے ہو اَََ تک تم ان الحق و تم تالمن اور تم حق و چھپاتے ہو در کے تم جانتے ہو اس طرح اللہ تعالیٰ سرح بقراج میں ایک میں اہل پیامبر کے بارے میں فرماتے ہیں الزین آتے نام الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیود نسارہ تورات انجل کی سرما اللہ نے کتاب دیا تھا وہ یار ہوں نو کما یار ہوں نامن آپ اللہ کے پیاری نبی محمد مصفحاء کو اپنی تورات انجل میں موجود ہاں اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں انہوں نے اس کتاب میں پیامبر کے بارے میں دیا تھا بشالتیں دیا ہوا تھا نشانیاں دیا ہوا اور آپ پر ایمان لانے کو انہیں سختی سے حکم کیا ہوا تھا انہوں نے آپ کا ایسا پہچانے یار خون پہچانا کا ماں یارخ جس طرح یارخون اپنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ ان کا کمین اور بے شک ان اہل کتاب میں سے ایک غرو یاقت کا حق و چھپاتے وہ ہم اور وہ جانتے بھی ہیں جان بوجھ کے حق پر چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ لانت بیچتے ہیں حق چھپانے والوں پر اللہ اور تمام محلوقات کے لانے تھے اللہ صلی بکرا نمبر ایک سو میں فرماتے ہیں انََ لذی نے ایک تو مونہ بے شک وہ لوگ ہیں ماں جو ہم نے واضح نشانے اور ہدایت نازر فرمائے ممباز ماں بھائی النا سے بعد اس کے ان واضح نشان و ہداف کو ہم نے اللہ بیان کیا تھا لوگوں کے لیے پھر کتاب سابقہ آسمانی کتابوں میں ہم نے بیان کی جیسے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات رات میں پیارے نبی کے بارے میں جو بشارتیں آپ کے ہم بیان فرمایا تھا اور اس طرح اللہ نے لوگوں کو بھی یہ بات پہنچائی تھی لیکن الکتاب کے علماء نے ان حقائق کو چھپایا جب علیہ وسلم ظہور فرمایا تو, تو کیا وہ علائقہ تو یہ وہ لوگ ہیں الانہم اللہ ان پر اللہ کی لانت ہے اور تمام لانت بھیجنے والوں کی لانت ہے ان پر یعنی تمام مخلوقات کی لانت ہے احل کتاب یہ خود نسرا کے ان علماء پر جنہوں نے پیامبر کو پہچانا دین اسلام کی حقانیت کو پہچانا قرآن کی حقانیت کو پہچانا اور اس پر ایمان نہیں لایا اللہ عرما ان پر اللہ کے لانت اور تمام معلومات کے لانت تھے ہاں جی تو ازان گرامی حق کو پہچاننے کے بعد حق پر ایمانہ لانا سب سے بڑی گمراہی ہے اور آگے جو ہے امام علیہ السلام فرماتا ہے فارف العامی فارف الحق کا یہ حق کو پہلے پہچانوں پھر وارف اللہ پھر حق پر عمل کرنے والوں کو پہچانو یعنی حق کو پہلے پہچانو یعنی کو کون سی چیز حق ہے پھر کون اس حق پر چل رہا ہے اس پہ اس کے ساتھ چلو یعنی پہلے لوگوں کے بیچ جاؤ لوگوں کی حق سے حق کو پہچانو نہیں ہیں یار حق ہے تو اسلام کی ان عمل کی روشنی میں حق کیا ہے قرآن ہے حق اللہ حق اللہ کے پیارے نبی اور آپ کی تعلیمات ہے حق عائم بیت ان کی تعلیمات ہے ہاں جی الہی تعلیمات تو ان کو پہچان کر ان کی روشنی میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ برحق ہم ایک نرباشے ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے ہمارے بزرگان دن کی کتابوں میں سے افسول اعتقاضیہ فکر الحت دو شریک دعائیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے برحق ہے جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہی برحق نرباش ہے جو اس سے کر اپنی منمانیاں کرتا ہے وہ اور پھر برحق نرباش وہ نباشہ کو مسق کر رہے ہیں اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں حق کے راستے میں اعلیٰ حق اگر کم ہیں ہاں ہدایت جی کے راستے میں اعلی ہدایت پر چلنے والے اگر کم ہے تو ان سے وحشت نہیں کرو علیہ فرماتے ہشو ہاں جی تم وحشد کا تم خوف زیادہ مت ہو جاؤ تاریخ الخدا ہدایت اور حق کے راستے میں لے کے اللہ اس پر چلنے والے کم ہیں بول کے ہاں جی حق پر چلنے والے ہی سوڑی ہوتے ہیں وکالی علم نے عباد شکور فرمایا ہاں جی اور قرآن نے بھی فرمایہ اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے ہیں اور حق کے منکر ہیں بل اکثر عمل یا الحق بلکہ لوگوں میں سے اکثر حق کو نہیں پہچانتے ہوم و رضون اور وہ حق سے روگا دانی ہوتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام بہت خوبصورت قاضی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس جس نے حق کی پیروی کی حق کی عمارت کرنے والے آپ فرماتے ہیں ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور حق سے اور سرفراز اور کامیاب رہتا ہے اور اہل باطل کا انجام ہمیشہ ذلت و خواری ہے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں امام قال امام حسن عسکری ما ترق الحق کا نہ ترک نہیں کیا نہیں چھوڑا حق کو عزیز ان کسی عزت والے نے اللہ ذل مگر ذلیل وخار ہو گیا اور ماں خد الحق اور حق کو سنے سے نہیں لگایا ذلیل کسی ہاں جی فقیر تاندر غریب بے بحث حیثیت آدمی نے ذلیل آدمی نے اللہ مگر اللہ نے اس کو عزت اور شرف بادشاہ و زن گرمی یہ ہیں حق کے پہچان ہاں جی حق کو پہچانے حق پر عمل کریں اس حدیث نے بڑے خوبصورت ہدایت سرمایا جس جس نے بھی حق کو پہچانا حق کی حمایت کیا وہ عزیز لوگ ہیں وہ اللہ کی نظر میں مکرم محترم لوگ ہیں جس نے حق کو چھوڑا وہ پہلے معزز تھا حق کو چھونے کی وجہ سے وہ ذلیل ہو خوار ہو جاتا تاریخ اسلام پڑھیں انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو اپ کو کا جنہوں نے امبیا کی پیروی کیا وہ بازت ہوئے باقی رہا جنہوں نے انبیاء کی مخالفت میں رہا پھر وہ شندار نے امبو خدائی دعویٰ کیا معزز تھے لیکن حق کو چھوڑا انبیاء کی تعلیم کو امبیا کی تعلیم سبقارہ ہو گیا نیس و نابود ہو گیا ہاں جی اس طرح پیارے نبی وََ کے واقعات پہ غور کریں بلال نوشی ایک غلام تھا ہاں جی لیکن جو ہے غلام ہونے کے باوجود حق کی پیروی کرنے سے ایسا مقام پر پہنچا اس کی آزاد نہ دینے سے صبح نہیں ہو رہا ہے اللہ اس کے لیے موجود اس کے لیے کرامات ساجے کرانے پیارے نبی سے ہاں جی لیکن او جہل اور اولحق وغیرہ جو ہے خاندانی قریشے ہونے کے باوجود مکرم خاندان سے قبلوں کے سردار ہونے کے باوجود حق کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی مذمت میں قرآن پاک میں سورہ نازل فرمایا تو یہ ہوتی ہے حق کو جس نے پیروی کیا وہ عزیز و مقرم ہوتے ہیں جو حق کو چھوڑتے ہیں وہ ذلیل الخوار ہوتے ہیں آپ تاریخ پر تر نظر ڈرائیں تو آپ کو یہ حقیقت خوب واضح ہو کے سامنے جائے گا جن جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی تعمیر کیا اور وہ ان کا نام ابھی قرآن پاک میں تاقت تک زندہ ہے اور جن جنہوں نے انبیاء الہی کو چھوڑا آسمانی تعلیمات کو چھوڑا ان کو قیامت تھا باقی والی کتاب میں ان میں ان کی ذلت و خواری ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے ہنجو ہاں ہم اللہ سے ہمیشہ اس ہماری جامع دعا کو اللہ ہمارین الحق حق ورض طباء وار الباطل باطل ورضون شنابہ اللہ ہمارین اللہ شہ بر رحمت عرم الرحمین کو دعا بڑے خلوص سے آجیشا جی اللہ سے دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ اور آپ کی سب سے بڑی خواہش اللہ سے یہ نو چاہیے کہ اللہ میں حق دکھائے حق کی بصرت دے حق کو پہچاننے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے کسی تعصبات کا شکار ہو کے پارٹی وغیرہ دی جی گروہ بندی ان کا شکار ہو کے حق کو نہ چھوڑیں کیونکہ نہ قیامت میں نہ گروہ بندی نجات دے گا نہ پارٹی بازی نہ فرقوں کے نام ہاں جی جو قیامت میں جو نجات دینے والی وہ حق اور حقیقت کی پیروی ہے وہ انسان کو نجات دے لا. باطل اور باطل کی پیروی کرنے والوں کے لیے والوں کی لیے شدید افسوس ہوگا ہاں جی کیونکہ عورت کی عمل کی کوئی وزن نہیں ہوگی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے نظر میں ہاں جی اور وہ خسارے میں پڑ جائیں گے اور بہت بڑے خسارے میں لہٰذا زینگر دنیا اور آخرت دونوں میں معزز اور مکرم اللہ کی نظر میں ہونے کے لیے حق کو پہچان پر اس کے کی خوب مدد کریں اور اس کی پیروی کریں اور دنیا آہرت کی ذلت سے بہنے کے لیے باطل کو خوب پہچان کر ہاں جی چشمی بصیرت کے ساتھ اس سے دور بھاگیں تو یہی ہماری دنیا اور آہرت کی ہاں جی کامیابی کی بہت بڑی چابی ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو حق اور حقیقت پہچان پر اس مل کرنے کی باطل کو پہچان کر اس سے دور بھگنے کی دور رہنے کے اللہ سب کو توحید دے دے. آمین رب بنانے